منہ بلا محمد أَعُوذُ بِاللَّهِ <سؤال> مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَا أَمْرَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ خبر پولہ انسان خبر مزدور ہر من کی شرح اور ہر من کے تار کے مشہور دنیا برقرار دار ہنومان کراچل نے کٹر کو پنجاب کے نک دازه پختنون کنیو کن او خواهر نیچه او صوتا توی انبور مو کن و خبره دارا یاو کن پلو مربوغتا کن و خیبتا مو کن تجیز دنیا توی که, که او سراو سیگی مداروه بریت افن رشته دی یا رشته ده عزیز و لایده که عزیز فتاوی او دیوم آغشان که رشتہ من رشتہ جداب پٹے سب سی باندھے ان کی نا رشتہ کا والا ہے را. کہ سڑک کیا کر فضا کی اگر تو دار رشتے اور دنیا کی بادشورا پڑے دار رشتوں کا رب کا یم میں ظلم کروا رشتہ دار رشتہ دار رشتہ رشتہ جدید خاندان جو رشور بالکل رشتہ دنیا گزر رہا ہے دنیا کو دنیا کا دنیا کن ختم شیرا رشتہ بلکہ پیمل جب رشتہ تھا متقبا خاندان کا تلے عمر رضی اللہ پیدائشی اور پیدائشی لیکن کل کداغی جناب محمد علی ابو بکر خزاغ ابو بکروے کرو حراجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوکر متا ہو رہا یہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ہو تعلق درشتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطاج داد او آگے بند با دا مکی لیکن عمر دا دا اگر دا محمدی اسلامی مضبوا او تاجر حضرت عبد الرحمان حضرت ساد رشتہ تنابل رشت حضرت عبد الرحمٰن کا جرما حضرت بازار کی, کی حدیثی سرد عبد الرحمٰن رنگ پیجامہ کو ماہر میں عبد الرحمٰن حبد الرحمنی ماں خوادیو کو یہ سنگا دیو کو یہ امسارو کرا یہ صدی ورکو یہ صدی ورکو یہ صدی ورکو ماں اگلت پہنکو نے دوسرو ورکو یہ جو رو ماندار شو ہم دار رہنگے تو یہ جنگ ہے حضرت احمد ابو جان جیشہ کی گئی اور یہ بر لیکن خواہ کے بلکن ہوئی تو تلیمہ تو دا اگر آخن ہوئی آگر گئن میں چھوڑی گئن اگر اگر درین لے والکنی <سؤال> اگر درین لے چھوڑے نا رساور کروں اچھا دیکھ گیلا سکنا ملک آدھا نا غم بڑھا اگر درین لے چھتا نا غم بڑھا دارشتا سی اچھی میں آدھ چھوڑا کورسائی دا پارا آدھا داسل الاشتا <سؤال> اجتدار نو آدھا چھوڑا اجتدار باقلو پر مرد صدا سائی <سؤال> صدا جمائن دارشتا دا رشتر سے جگہ کے نا جدوتیں لیکن جمع رشتہ دینی من بجے دنیا دی ہو من دن رشتہ دوں گا اوتا رشتہ من دنیا نہ خرچ من کے بارات کرو من کا کرو من دا دے دا دولت عزت احترام بچنگ لگاؤ تھی لو لیکن کی الميام صوری تبدل سے اور جنن جلسا درمون جلسا انا دریل طالون کی لا فوت درو جلسی اجواب بننے کا تو سے کہلاموں مولی درشیوں اخر کہ چگا ها اولائے قوم التحدی ان الها بازمون کون دے اللہ نے سیابن مدارج نہیں سری اپنے قدم اور قدر اس کے لقوم را را تشویم قائدے تظلقیم وما عبرونا انما اللہ خاوئی للکاسا لقوم را را تشویم او دائر کی دائر جمعید یا اللہ برنگی یا اللہ دائر پر مکش کرتے من زنانت ما زبرو تو قریباً اوصل وقالے چیزی لرا غلم او دے مفتد ما شکر را رشتہ فائر شیخ محمد آبادی کی ابوئی پیش کرے مگر منہ ارا توحید میں پیش کرو رات قرآن توحید پیش کرو کہ قرآن کے مغل سو کس ہے اور مغل صاحب دے دی قرآن ذکر گئی یا انبیاء ذکر ذکر کہ رفایا ذکر سورت کے کے ذکر فرش کو اللہ علیہ اللہ تر کے سلامت مساجن کا راسلم اللہ تعالیٰ مساجن اللہ محتاج محتاج علیہ ابراہیمان تو فلان پہ گلوبل پہاڑ پہ نشو خبر ہے تپت نشتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا اور مجموع مت کرا دے تاک سے غراری بہت خاص اللہ کا نئے اللہ حضرت بھیج دوں گے جگائے سنتو بے چا دے صورت بڑی سورتارے اور جملہ جملہ جب غیر جمع جمع صدار کتاب لائحبل علی کلیما کے سب کرنا سب سے شوق دیا نہیں وش جماعت سرا جماعت نسل گئے جماعت کا تو دل جماعت کا نظر تیرے متا دنیا جی نوک کر آتو رمانی گتامنا غافل شے وقت با آواہ آدیشو جبال خواہشات منگا مسئلہ شو رکلوا او قدیلہ رکیت صدیچ ریانی مصور پرشی صور پرشی صور پرشی اما قدیل منزل کے در سترشو او در وقت با آواہ شو اسیہ چیتا لگا دیگری خواہ کرا انا چامنبری خواہ کرا او چاہ لگا لیکن مخ کے رسلے دانبا اور فیصلے پر بل عزت کے من سے لوز کل کرو چلن کی دنیا کے بار سے شہن خواہی من سے اللہ عزیز سلمت دو لیکن مخ کے ان فیصلے شکے اور صلوط پر روز تعالی بائیوریم اگر منزل دے یہ سوالی گلگیت نے کہ راجہ کو اپال بے پیر کی اور جسرے جاپان اسلام ہو حق معروف کو بغیر اسلام میں مسٹر اور مصیبت چناؤ تو منتر کے راضی پرت دمن کر کے راجی بہت سبھی کا ٹول مر رہا گور پانی کا ہاجو کا جنگ نہیں تم لیکن آج کل مددگار جن کو مطابق اور فلاقہ جماعت تبی عمل کے تبی ممتاز ہو آمین نم دین بھی انترے نم دین کہو ہے کہ اللہ دین فراج لیان دا توحید اور رد شرک اور شرک کا سام دین دین فراج سن ترچتر کے دلوں شیخ ابراہیم آماراک کے دل سونجی وزیر آلی لیو اسن بے مار صورت کاخ دین کو ہے آتا آدم حمد این مردلو آپ نسو مارتا ہے زمانی کلیمی تعلیمی مانا ستانی قیدت حدیث انت تعلیمی جنا گئی تلاش تو اور جماعت دو میں سے چھائی بڑا دو کا خلق غفلت ملکی او بے بڑی تراشید اور کچھرینی اور دا دادہ جزانوں جماعتوں دو چھو دومتوں اور دو چھو متدریوہ نتویجی دخانانوں دو ملنگو سرگرے چھوٹا دلسان کے دو ملنگو در رحمن داخو دو دا ملنگو دا دا جماعتوں دادہ دو دا دا جماعتوںوں انچراک جماعتوں یاد اکھدار جماعتوں داد بھرید جماعتوں اور دنیا کے جن پہنچے شوٹے کالا رہے نم دیس پند جماعت کے احساس حبر اکلوڑا اخراج جواد ہے داملکون جوادی کے جوادی چمعی کمکار کر رہے پذیمن کے پذیر سارم کے اور وہ وہ جمعاتلوں کو خانوں قرونوں کی خلقوں کے لئے دخلائے کتاب رکسیوں اور مخلوق درس مختلوں مدرسہ کی زائنوں کی جمعاتی زائنوں من دخلائے کتاب رکسیوں اور من مخلوق دارت اور زجرا سے کتاب رکسی اجنو رابے بہتر شہن مشابیہ کا قول دے راکھ لئے زمان قرآن رکھائی بہتر شہن اور دیکھے مقابلہ شہرہ خلق و جمعاتو نپنی بند کردی کو دے سیلاف کرے غلط نہیں کرے لو جی زمین میں قرضی اور جو لاہور کی مانے کا فوج کرو اوزده سو جده که جی تبلیجان دو اتیجی استان ملگری کنیدی مانزده دو ازیدی یا تبلیجان غاری ناد از اما ملگری غاری اما یارت ایلی چه می غاری نگلی، می غاری تدخواه محانت وی انستاس کار پا خواهی سمتید مضامان انگور غفتن شروع در نخلق بزرگمان که بزار دیوند اقیق یا مرکزی چه اصدره مدن بن بنتے بنتے من کو من کوشان ہو تم جما رشتے آج مب جمع اکیلا کس حضور پڑ گزاک ہے و پر ملکے. دا دا دا سنا کے کے کے شروع پہاڑے امیر بھی پر عمل کے تقریباً یا اسلامی یونیورسٹی یا اسلامی درجہ کرا وہ کون کرا کے منہ میں قرآن مس کرتا سہی دا من مستانسو دا جو خدمت لگو خرائق رواد ملک کی دکشی ایو اللہ فرس لگا انچه صباح تغلو دلدار که امن معافتای امن لاجر راچای انداغر احمد دیرلو دے مزخ پل نقول تا دا هم انچه دنیا خسریه دا صد دنیا دا تدیسو ایچی ایستو انچه دنیا تا غر اکید آتو اگر جماعت مارے نفر و شرم اجا الملک اتعلم لدہن با حدیثید و حدیث محمد ربی ختم پر رائے کہ دا خیوط پاکستان لوگ دنیا بار کہ دا دوار دنیای تفایاہ آتا قرآن میاں بزن خود آزتیر جبتا السلطان امروز لکلی جمع ملتا راشا انیم قدانا بتالا جارلہ بلکل جلالتیر رحمت اللہ علیہ وقت لکلو اللہ چترے منگل کی بدلا مخلوق دعوت مسلم پیش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش یا انقلاب کا عقیدہ نقصان یا اللہ دے مالک شا اللہ پلاش کے بیمار جو ہے مصیبت اللہ یہ دلاب کی دلشو ہے حضرت یونس چلے درائی افن اسباب را سر سمی خلتجرنا له و نجینا آئیون الہم ما دا خدر آ منظور کا و ما دا مصیبت نشاہت کا آراللہ کہ ذکریہ جسل کا لارتا چلے ولی و ذکریہ اجنا دارت پہو. رَبِّ لَا تَجَرْنِي فَرْضًا وَأَنْتَ خَيْرُ وَعَرِزِينَ اللہ صلی اللہ اللہ ما تشکر مطلب دے مالا بہتر آئی کے لئے وَفَجَبْنَا ما دعا منظر کر او ما اللہ اللہ علیہ یحیٰ پر کیا ورکا خام سے دیار رسل فزورو کیا غدرین سے دیار رسل رسل رسل رسل رسل رسل رسل رسل رس اللہ ہوا اللہ اور یہ سچ ہے کہ ہمارا ہر حضرات زمانہ کو نظر نہیں لے وہ لا معنی سمجھ وہ دائجی تیننگ کے وساط اور بحثاری حضرت دو پرتی تھی پتہ کہ قران علی نہیں دیتا شمار نہ ہوئی اے صحابہ تجھے کفار سے شے نو ہتاون میں تجری رہا ہے اے صحابہ پتا ہے کے مال نیو دولت نیو جامعی نیو بلاد اللہ لیکن من دار دور شو حضرت زدار رضی اللہ تعالینا ورسال تک سی میدار مدخل اطمار رسید او آخوز خب صدور و او قرضت دویش کم ہوں لیکن چوکرا بار کا چو بھرا دوسرا کرتا ہے داش عمالدار دو لکھمن کرتے عجیب لازت تقا ساد رکھا کر نٹک سی ازبر چزر اب اور کے فریاد کے شکمار دیوار یا مطالب دک الاروانی اگر تسا امیدہ مزن برکی تو ییت اللہ و لا تخابر لاللہ اگر اللہ تغاف کئی اگر سب اللہ یرنی فکل تو اگر جاری پئی مار توی اگر شکمار کی پلاو کی ناس کی لطای پر اگر اگر چاہ بچارتی راقا پر تحبیر آئی افسوس حضرت مشتے زمان کرون اگر سوس کی رون او ماولی دا چقدر الاروانا دا اور شمار اگر پدے اکیدیشو نہ اللہ چو لکھمن سدے نہ ابو ہری رائے کاغذ اسمال لکھن مंडे بودے چکرے بخ بخ لے دیو رہڑا واڑا دیو رہڑا جا تا پھول کے ولی پھے دیو گے نی اورجے بے ہوش شوم فلاڑے پھوتم مخرخ بتا اللہ کولا بوہرے رہنے شے لے لے ونے نو پر لیکنا روشن انند پرخمین دسمال دے کتان زور کھو جا چکان وا والے دیو رہڑا داج اللہ ملک نئے شمشے پر دولت ملک کو فوج رسم شمشے ملک کو شمشو ملکمل کے لفڑائے کتاب ناغمل کی مینا محبت راگ لا اغمل کے معاشرت جس کس مرادے چل دے, دے شروع ہوگا معاملے جو سوچا ٹول ختم سرا احسان کے ختم شو یہ سر اگر بلتا خبروں کو سنچار اس کے مطابق آغاز دے تا لی جواب رہا کرو ماتانا تا رسول اللہ لاہور حرام کرے رہے اللہ اباد شر کو بلحسان بننا یو جو نہ ڈاریں گے اسلام کے کم سیزن منع کریگی جنا ذکر منع کرے من کرے یہ دنیا کے بغیر ختم شو اور ختم کا من کرا دہ اور دنیا کے انسانیت دنیا کے احسان دنیا کے سر ٹوپ دنیا کے حیرت دا اسلام راؤ بند کو خود اور بربند نہیں کی بار دہراؤ اور مالدار خوب عزت ہے اب کو بھی عزت ہے کہ سر کوئی ماتا چاہے اس تقریر نہیں کہ بولے میں تقریر کو جو تب رات نے وہ سرے سے ڈمن اس میں جاتا دا خود اسلام محاسین کر جم اسلام کو بلکہ منگرت من امپادیش منگ استھان من امپادیش منگل والے قرآن کئی اری تو اگر مسلے تحسر سر کوان دن بار کی چیڑا دے اغان اور بیان کے سرب زمان لا دے سارا سرے وج نہیں ڈالیں گے بیان عزت جو سارے آ رہے سلاد السلام رشتہ آئی وس وائی جانوائی سارے رشتہ بلکہ آ گئی ویلو داسالے والے سلام سے رشتہ ہوئی لگا صالح خلاف کو صالح رشتہ منگ پا کا خبر منگ پا کے ایمان من مطلب پیغمبر دے او لیکن تو اگت رشتے بلکہ مونگی آئی قرآن کیا چوک, کی چوک کی تقریر کئی کے بغیر داردان بنخوا سے ان کے نیچے یمشقین ادا کی دعو جخلاسول پسور طریقے دی طریقہ دارہ جدئی لو خرا اختیار اور کر دے ذمہ دارے اور طریقہ دارا جنا چخرائے پری رے معاف معاف گئی اور ما طریقہ دعوی جد سنگ دلبار شو اور نظر نیاز پیش کو مرب الزہ نے نہ دلائی وہی زماعت ہے دس سلوروں میں طریقہ دادا کہ سرا تعلق رشتہ اور ساتھ متبادہ بچے گئے قرآن کریم دا سلور بے شفاعت طریقے شریر قرآن سے لے کر کھڑا لیک جرد شرک داؤ مشرک شرک ان ذکر کری جداغو جداغو یونس کے اللہ عزت او بیان کئی اترے جدا کم تاس ہوئی ع نقصان جیتا عبادت ہوئی دورت فریاد کے چلا مدت پدے عقیدہ جدا غلاس کے نفا دا دور دو تفدت کے پدے عقیدہ لاس کے اختیار نے جو نظر نیاس پیش کے پٹیر کی جاوید اختیار سے دے دے عبادت ہوئی اوقا سیدھے وہ تعظیم جائز ہے اور عبادت نہ جائز ہے وہ قرآن کریم عبادت تو مخلوق آواز اور فریاد اللہ نے سیوا آچا تا جوازدار ندی دی رفن اکسان ویقون انہا اولائے شفاقنا انداللہ اداوائی چدائی ساداران دی اللہ والے احساس کردے اخلاق سون کی دی دی طرف دا اللہ نا اللہ والے خلق اتنبیقون اللہ کے مال آلم وفی فی الارک لگے سڑی تو علکہ پاک انزل کردے ایسا خود انزل کردے جن ایسا گئی آج یالادن بے جواب تھی تھا سوخدا تھا خبر داغ شور کوئی کیا غاڈوشت دنے بودی نہیں کہ داغو نہیں تھے کہ ماسوں خیال اما وقت دار کرے کوئی اتنبی قوم باندے جن اقرات پہلے کی نشان نے برا سوچنے نے کاطاشتے سبحان پاک دے اللہ خدائی تو چلن واتی کار کئی پاس پا پلا سنی پسر گلی دل کے زادار تو ہر ساؤ بغیر اشتہبار اداغت پیش نہیں جاؤ برسی قرآن جٹ نہیں دے دے وَلَا تَنبِئُونَنَّهُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ خدا پاغا خبر خبروئی چن برشت یعنی کتے تھے ادم جواب سبحان الله کا اللہ مخلوق لا ایتو مول گئی جنت ورکئی فضل احسان دی گئی خو مخلوق دا سبا بدلہ نکار کوئی شی بلا سے درلتی تھا سر مگیڑی چتکی کجی تیسی درو کی لیکن سے فتنا یو عالم پارسی ادریم قدرت میں پارسدے قدرت ادر سما خزانے میں فتنی کیاسلور فتنا یہ اوسر ہے حاضر اور اکبر خدا اکبر اور اکبر خدا ڈیز دار دار اللہ اکبر دیر دے دار سا حاجت تو ان محمد رسول اللہ اکبر خدا قدرت نا دوسرے آج کے اگر سواد اللہ چلیے سو اللہ سے مل دے گی اللہ فضی سورت کی درگاہ رابطہ آخاف قربان سے خلطان پیش کرے اور صفات کی شرفاتی ملک دراصل غم و خادی و سرے قرآن و حدیث کہ دا دا مسلمان دا. محرم محمد فلکن فلکن دا دا دا اور یہ انک شہر ہے بوٹی والا بچی والی جو خفا سے جی سوچی کی سنت طریقہ دا ماشاء اللہ داغ دا کے دا بچی سنت ہے محمد رسول اللہ اللہ اور صحابہ دا طریقہ ودا تے ریکارڈ دے چالتے دے 10 نہ توں میںذر کراں پتہ نہیں مشتا محمد اللہ بدیلی کے مصری آ کئی نور صحیح تے وچ آویں تے سنت ڈوڑے نیں کدی نہ حوالے پتہ نہیں مشتا رخشا دارکم نہ آوے ہاں تاکہ جوڑ سی دعا تیرا توں لندے لالنا خانک پسری ملے بچے لا سنت دے ڈوڑے فون تو قاد دعوت الختان وائی بچے جوڑ سے اصل یعنی رشتہ جوڑا رشتہ جوڑ دا کوئی دن کا رشتہ دا چار کور رشتہ جوڑ ڈمانا دنیاور اگلی دی جماند اگلی دی اور نکائے غلط تغیل رے اور دو اگر دا دو تو کھول دینا تو جا پہدے سری ری گرد وڈی او گرد یو بل تا اور ناوی تا کے والی شیر ساختہ کے او اور ساختہ تگرسن دائیو رید ریلی چنار وڈی ری یا لی. جماعت ریلی او بیادی بابا موڑی نو پردیس آئید رغنم پر دو گو خیلی او روپای دیم پیدا گئی بعدی غریب جماعت ویلی جرا زی جرا اقپل جراز معاشرہ و رشتہ در لب ایتاب مطابق کن با جلو با بانک اقپلو آئیو او دخوای حمد و صنع با آئیو نمو با لخیستہ کیلو او نیف سیتا با آئیو جتا دخلی سی جنٹا گا جدل وارزم موڈی او جے چوڑی نکما بل آرام پہ آرام ہو دے وہ قرآن رے من دا دعوت پیش کرو اللہ کی طاقت گئی دا دا استاد الحمد للہ مانا رہ بسم اللہ رحمان رحیم نہیں شو بے معمداد نہیں پورے کا خدا امداد اور اللہ طرح طرح معاونت اور مخلوق للہ خدا مخلوط مخلوق وہ غم کے دکھائے اور او قرآن کم کار ہوا ہے الحمد للہ خلاد اللہ تارا خلاح طرح طالب مقام سار بال کے اللہ دے. لما دے. او تشکش دکھا اللہ ماشے پالے، پالے، پالے، انسان خبر من دا ذکر کر سکی ام دعوت کی منگا قرآن یاد دہ تو ممنگا دم اٹاٹا ہر ملک کے مزدور قرآن در چاہیے آخر پر تکینی دا سے گران خبر اچھا تو دفرائے پودلدار کی, کی طالب لی کے لیے ملالی لی کے لیے ان شاء اللہ شرکت کے دفرائے ما تر تھی چلو دا محمد توید توید خواه مخلوق فرشتے جناتے اور ابھی ممالک ہوتا ہے نارنگی پدے ملکی معاشرہ سنگڑا دا چی جی جوان تے رہو غم خادی راضی سنگوے تے رہو دکی سراو دکی سر دزرگونو کلونو سلطنتینو لیکن اگا ترین شدکو منہ دا انتریننگ دا لا سرطنگ شکستو کو عربو سر تریننگ نو کرے خوفانی سرولی گڑے سرولی مداد تاس پدے پوینگ جی کم ٹریننگ شدو را شکر او او, دا عمل راشی. او کل کے کے دے صفات عمل چار جاتے اپنی لڑ کی ندارمال نہیں شروع ہے لیکن سرے جو مسلمان گلا کے پکشی آزار کا کپانے سے نیتیں گے کیا سرب جو مسلمان و ندارمال تالک ہوا سر جماعت تنظیم ججماعت جماعت کی اوڑی جماعت عقیدہ قانون قرآن اور جماعت میں جمع راز اور جماعت میں بنی جماعت سے کب کری دو نرآن آگا خدا کہ عقیدہ نے کہا مشکل خزا خرابی قرآن مسلمان غیرنگ کے رائت بس گئی ہر وقف روڈ گے آگا پلاس آگاہ روڈ کل ہوئی اوسط تعلق ہوئی لیکن کل اللہ کے دن کے خلاف میں تعلق ہی لا ان کار قرآن سنت گئی نشان گئی نا پما سار دام تبر اور تجارت کی گٹے اور تجارت نے قرآن <سؤال> ہی رہے. ہی رہے. قرآن کائمہ رہا مل کا اخل جماعت ضائع جمع مزدوری کا برش ہے ماہدور کا نمن درخواست کرو بلند کرو کہ معافی لما گئی مزدوری طے کری اللہ نے دین مضبوط ہو رہا تھی اور نمون خرائے آگاہ رشتہ قائم رکھی آگے رشتے سلسلہ دنیا کو دنیا داخل کے مت رکھی اللہ ترم تھی مقام تنری ملی جنوبام بگا جنت میں جا رہیں گے جنت پیان جنت, جنت, جنت, جنت تلاشی اور جنت کی وقت دنیا ہے آج کی حالو اننا كنا في عالم هشيم وقت موج دنیا کی ریدو اكنزل فمن الله علينا الله قوم سورہ انسان کہو اوتنا عذاب السموم والا من عذابنا ارناثار عذابنا, عذابنا من اللہ بچو اوری بچو قران اور گل کو دے شیخ القران علامہ خان کی تو مارکیٹ ہائی اسکول روڈ جنجوا روڈ سوادرائٹر شو موبائل نمبر زیرو تین سو ستاون دس ایک سو چوبیس